رحمن الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وحم محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبن البادشہ شاہ باقی تمام سامعین کرام برادران سب کو سمجھنے سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دب کتاب دعوت شریف میں سے درس چھ سو دس اور دو سو باون ہے چھ سو دس شروع تک کی تعداد ہے فتح کی اور رات فاتحم اس بات اسما الحسنائے کی باعث میں اسماء اسم میں مقدس اسماء الحسنہ نمبر دس یا عزیز ہو کہ جل جلال کے سلسلہ میں ہیں اس کے لوگوی باعث ہوا تھا اور ابھی یہ موضوع ہے کہ العزیزلالو قرآن باغ میں تو قرآن آیتوں میں سے جن میں وجہ تو آپ لوگوں کو بتایا قرآن باغ میں یہ مقدس اسم طالباً میں بانوے مرتبہ ذکر ہوا ہے ہاں جی جو کتاب جو خصوصیات آسما کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا لیکن جو ہے وہ سارے آیت تو ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے تو ان میں سے دو آیتیں گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو جن میں اس میں مقدس عزیز کا لبس آیا ہوا تھا ذکر توجہ توجہ ہو گئی ابھی جو ہے تیسری آیت ہے اسی درس میں درس نمبر چھ سو دس ارک دو سو باون میں تیسری آیت ہے جس میں سے مقدس یا عزیز قرآن باغ میں آیا ہے تو آئی یہ ہے اللہ فرماتا ہے واللہ اللہ عزیز الض القام و اللّہ عظیز علقام نمبر پچانوے نائنٹی فائیو تجمہ اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے واللہ اللہ کے دس عزیز الغالب آنے والا ہاں سب سے زیادہ قدرت مند سب سے زیادہ طاقتور ذات اور ذنحکام اور انتقام لینے والا ہے اس مقدس آیت کی ترجمہ ہے تو قرآن باغ میں عزیز القام جو ہے موجم المفارش کے مطابق کل چار جگہ وارد ہوئی ہے عزیز جو, جو لفظ ہے اس میں مقدس عزیز ذنتقام کے ساتھ کل چار جگہ جو ہے موج المفارش کی روشنی میں اس فہرست کے حوالے سے ذکر ہوا ہے تو عزیز عذنتقام یعنی ہر کام پر غالب وہ قدرت رہنے والا عزیز یعنی ہر کام پر غالب و قدرا رہنے والا جو کام کرنا چاہیں کر سکنے والی ذات اس کے کوئی کام ناممکن نہیں کوئی کام محال نہیں ہے ہاں؟ جو کام کرنا چاہیں وہ ذات باغ ہر کام پر غالب اور قدرا رہنے والا اور صاحب امتقام اس انتقام انتقام لینے والا یعنی اپنے دشمن سے ہاں جی بڑا زبردست طریقے سے بدلہ و انتقام لینے والا جو معنی ہو جائے گا عزیز ہاں جی جو انتقام یعنی ہر کام پر غالب و قدرت رکھنے والا اور ساب انتقام یعنی اپنے دشمن سے بڑا زبردست طریقے سے بدلہ و انتقام لینے والا اور اللہ کے سامنے اس کے کسی بھی دشمن کو پل ماننے کی گنجائش نہیں ہوتی اللہ اگر کسی سے ہاں جی بدلہ لینا چاہے تو کوئی بھی طاقت اس کے سامنے ہیچ ہے اس کی کوئی حجت نہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہاں جی ان دو آسماں کے ایک ساتھ ذکر فرماتے ہوئے عزیز بھی اور زندگام میں ہاں جی ان دو آسماں کے ایک ساتھ ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہ السلام اور اس کے دین کے دشمنوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ العزیز زندقام ہوں میں اللہ عزیز بھی ہوں اور ہوں ہاں جی یعنی اس کا مطلب کیا ہے میں اللہ جو ہے میں ہر کام پر غالب خدلا رہنے والا ہے اور زبردست طریقے سے اپنے دشمن سے بدلہ لے سکنے والا ہوں بدلہ لینے والا ہوں تو اس حلقہ صلّہ تعالیٰ آگاہ فرمانا چاہتا ہے اللہ کے دین کے دشمنوں سے کہ میں اللہ میں جو ہے کہ میں اللہ عزیز ضلعقام ہوں تم جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو میرے طاقت و قوت کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے ماشاء اللہ کی طاقت کے سامنے قوت کے سامنے تمہاری جو ہے تم جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو میرے طاقت و قوت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت و قوت نہیں ہے میں اللہ العزیز ہوں اور جب تمہیں اللہ العزیز جب چاہیں تم سب کو نیش و نابود کر سکتا ہوں اور کوئی مجھ اللہ العزیز کو نہیں عزیز کو روک نہیں سکتا اس کام سے اس کو نابود کرنے سے روک نہیں سکتا اگر کسی سے انتقام لینے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ذات پاکزات وہ پاک ذات جو ہے کمزور ہے تو وہ پاک ذات کمزور ہے کاغذ وہ لشکر جمع کر رہا ہے ہاں اس وجہ سے نہیں بلکہ وہ صرف اللہ کے دشمنوں کے لیے مہلت دینا محسوس ہے بلکہ جو ہے یعنی صرف اللہ کے دشمنوں کے لیے جو ہے مہلت دینا محصوص ہے خدا دیر سے پکڑتا ہے اس کا نظام یہی ہے اس کا سسٹم یہ ہے قانون یہی ہے خدا دیر سے پکڑتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے ہاں پھر ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اللہ کے دشمنوں کو اور کوئی طاقت اس پاک ذات کو نہ روک سکتا ہے اور اسے کسی دشمن کو تباہ و برباد کرتے ہوئے کوئی خوف ہے نہ کوئی جو ذات کو روک سکتا ہے اپنے دشمن سے بدلا لینے میں اور اسے کسی دشمن کو تباہ برباد کرتے ہوئے کوئی خوف ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف بھی نہیں جن. اور نہ اسے جو ہے کسی دشمن کو تباہ برباد کرتے ہوئے کوئی خوف ہے چنانچہ و ذات و نے خود فرمایا ولا خواہ فبا ہے سورش شمس کی عالت آخری آت ہے ولا خوف وغبا وہ اپنے دشمن کو ملیامیت کرتے ہیں اور اس تباہی کے انجام کا کوئی خوف نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاں اسی لیے اللہ نے نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والی طاقت ور جو ہے انسان کو نیس سے نابود کیا شداد جیسی جو ہے خدائی دعویٰ کرنے والی اس نے اپنے لیے جنت و جہنم تک بنایا اس کو بھی نیس نے نابود کیا فرون جیسی قرآن کا عزلا اوتاد ہے یعنی ضلع الطعد کا معنی کہا ہے اس کے بہت زیادہ لشکر ہیں اور یہ بہت سخت سزا دینے والا ہے اس کا فوج اتنا زیادہ ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے خیمے بنائے گئے کیونکہ کسی مکانات بنا کے جو ہے کافی نہیں ہو پائے تو اِس لیے طاقتور ہونے کی وجہ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا اور وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو یہ عظیٰ نگرامی ظلم جو عزیز القام ایسے عظیم ذات ہے کاش جو ہے ہماری ہاں جی امبیائی معاشرف صاحب نے اسی عزیزام اللہ پر بھروسہ کیا اس کی طاقت پہ بروسہ کیا اس کی طاقت پہ ایمان لایا اور انہیں اللہ کے عزیزام ہونے میں کوئی شخص شبہ نہیں تھا لہٰذا وہ تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پورا سینہ سپر ہو کے ڈر جاتے تھے اور یہی ایمان یہی معنی قوت ان کو فتح دیتے تھے اس ایمانی قوت کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ ان کو فتح و ظہر سے نوازتے ہے ہاں جی کاش اگر آج کے مسلمان جو سربراہان ہیں قوم ہیں ہاں جی مسلمہ مالک کے جو سربراہان ہیں صدور ہیں وزیر ہیں مختلف جو ہے سپاہ کے جو ہے عظیم مزاران ہیں ان میں بھی یہی ایمانی قوت آ جائے ہاں جی یہ ایمانی قوت نہیں تھا اس میں ہاں جی جدید پیش رابطہ چنگی جو وسائل ہے دفاعی جو سسٹم ہے وہ مضبوط کرنا فتح کی ایک اہم رکن ہے وہ بھی ضروری ہے قرآن نے بھی کہا عید الحمد سطح تم ان تم جتنے دشمن کے مقابلے میں طاقت اپنا بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹریننگ کر کے دیں سب سے بہترین ٹرینر ٹریننگ کے ہوئے فوج آپ کے پاس ہو ہاں جی ہر قسم کے جدید سے جدید مزال سب کچھ آپ کے پاس ہو فتح کے لیں تو یہ تیاری ضروری ہے دشمن پر غلبہ کے لیکن اصل فتح کے راز اللہ کی نصرت ہے وہ اس پر سربراہ نے عوام کو مسلمان سربراہوں کو اللہ پر برسہ ہو یہ طاقت جو ہے مادی طاقت جو ہے دشمن کے مقابلے میں اپنا جتنا اپنی طاقت میں ہے گنجائش میں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل طاقت جو ہے طاقت تمام طاقتوں کا سرچم اللہ تعالیٰ کے ذات ہے تو اللہ سے مدد لے لے اللہ کے مقابلہ جو ہے اللہ پر پورا پورا بھروسہ کریں اس کے احکامات پر جو ہے اس کے موتی و حمبردار رہیں اللہ کے دین کو اس ملک میں غلبہ دینے کی کوشش کریں اللہ کے احکامات کو اس ملک میں زندہ کرنے کی اس کو نافذ کرنے کی جاری کرنے کی اور جو ہے عادل انصاف جیسے عظیم جو ہے اسلامی اصول کو اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کریں حکمران طبقہ اور پھر اللہ پر بہت بڑا اپنا بھروسہ بھی رکھے اپنی مادی جو ہے تمام تربیتوں کے قوت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ اللہ کے عزیز انتقام ہونے پر بھروسہ اور مضبوط ایمان غیر مذہب ایمان ہاں جی مسلمان ممالک ما کو جو عظیم قوت باشے گا پھر وہ کسی بھی طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا پھر تو اس طاقت کے سامنے امریکہ کے کی کی کیا ایسے تھے یا کسی اور طاقتور ملک کے کیا ایسے تھے اللہ کے سامنے تاکہ اللہ ہی تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے لہٰذا مسلمانوں میں جب تک یہ روح زندہ نہیں ہوگا ہاں جی مسلمان کا نہیں ہوگا سالت میں جنگ بدل کا واقعہ آپ کے پاس ہے ہاں جی مسمان تین سو تیرہ ہے ان کے پاس جنگی وسائل بھی کم تھا اور بات کی وجہ سے دشمن پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ایک ہزار سے زائد تھا اللہ نے مسلمانوں کو بتائیے ہاں جی جنگ خندق میں مسلمان جو ہے تین چار ہزار کے قریب تھے زیادہ زیادہ خفات دس ہزار سے زائد تھے تمام احساب کو جمع کیا یعنی ان کو ناکم بنا دیا ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی موجود ہے کم من فیاتن قلیلطن غالب فیاتن کثیرتاً بجن اللہ ہاں حضرت تالوط کی زبان سے اللہ نے یہ جملہ قرآن میں ذکر فرمایا کتنی ہی جو ہے چھوٹی جماعت کلی تعداد کے لشکر جو مضبوط اور مستحکم ایمانی طاقت رکھتے ہیں اور جنگی بے ٹرین شدہ ہے ساتھ ہی ایمانی مضبوط عبور رکھتے ہیں ان کو اللہ نے ایک کثیر اور بڑی طاقتور فوج کے مقابلے میں اللہ نے فتح دیا ہے ہاں جی تو یہ اللہ کا وصول ہے کاش مسلمان جو ہے ان اللہ تعالیٰ کی قرآن آسما اور سے ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں ان کو جانتے ہیں ان پر ایمان لے آتے اور اپنے اندر ایمانی قوت کو مضبوط کرتے تو دنیا کی کوئی بھی جو ہے غیر اسلامی قوتیں مسلمانوں کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتے ہاں وہ جو خوفزدہ رہیں گے اندر سے کیونکہ ہماری ایمانی قوت یہ سب سے بڑی قوت ہے اس سے جس کے لیے جو ہے مسلمان اللہ کے راستے میں ملک و دین کے سربلندی کے رجحان دینا اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں ہاں شہید مارتا نہیں ہے شہید زندہ ہے اللہ نے قرآن بعد میں بھی کہا ہے شہید کو جو مردہ گمان بھی نہ کہو پہلے کہا مردہ نہ کہو پھر ہم گھمان بھی نہیں کہو اور وہ زندے ہی اللہ کے غرم رض کار ہیں تو اس ایمانی قوت کے ساتھ پھر مسلمانوں کو, کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آج کے مسلمان قرآنوں میں یہ ایمانی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ہر قسم کے وسائل ہمارے ہونے کے باوجود ہم دنیا کو ہر کے سامنے جھکے ہوئے ان کی جو ہے معاشی سسٹم کو ہمیں قبول کرنے پر مجبور ہے ان سے قرض لینے پہ مجبور ہے وہ اپنی مقاصد ہم پہ نافذ کر کے مسلط کر کے ہاں اپنے غیر مسلم جو ہے ساجی شیم ہم پر مسلط کر کے اپنی ساری من مانی کر کے تھوڑا قرضہ دے دیتے ہیں اور اس طرح اس ملک کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان سب سے مسلمان اس وقت نکلے گا جب ہم اللہ عزیز الصنت پر پورا پورا بھروسہ کریں اس کی طاقت و قوت کو قرآن پاک کی روشنی میں چھانیں سمجھیں ہمارے جو ہے تمام ملک کے سربراہان مختلف امتزمداریاں ہیں ہر مسلمان جوان ہر مومن اللہ پر بھروسہ کریں تو علیزیزام کی جو ہے برکت سے اس کی فیض سے اس کی نصرت سے ہم ہمیشہ سرخرو رہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر اللہ مہ سنجے محمد